روزے کا ثواب نہیں پہنچانا ہے بلکہ افکاری کے لیے جو سامان موجود ہے یعنی فروٹ ہے اسی طرح کھانے پینے کی جو چیزیں موجود ہیں کیا اس سامان پر فاتحہ خانی کر کے اس فاتحہ خانے کا ثواب یعنی پہنچایا جا سکتا ہے یا نہیں اس کے لیے پوچھا ہے جناب ہاں جی وہ ہو سکتا ہے جو بھی ایسا معاملہ ہو اس پر جو پڑھا جائے گا اس کا ثواب تو ہوگا تو اپنے روزے کے لیے رکھا تو اپنا اس کو تو سواب وہ روزے کے لیے رکھا وہ تو کسی کو تو دے نہیں رہا کسی کو دے گا اگر تو صدقے کا بھی سواب ہوگا پڑھنے کا بھی اگر کسی کو نہیں دے رہا اپنے آگے چیزیں رکھی ہیں خود آپ خرید کے لا رہا پی کھا رہا ہے تو اس کو صرف پڑھنے کا سواب ہوگا اس کھانے کا سواب نہیں کسی کو بخش سکتا پڑھنے کا سواب بخش سکتا یہ جی جی اگلی میٹ